اب آپ اس صورت میں فرمایا جائے گا کام سارا ہو چکا ہے اب آپ صرف تبلیغ پر زور دیں یعنی چوں چوں مطلب یہ ہے کہ وقت آپ کی زندگی کا نزدیک آتا جا رہا ہے آپ تبلیغ کے زور دیں ابتدا میں تبلیغ تھی درمیان میں دوسرے شعور بھی تھے اب وقت چونکہ نزدیک آتا جا رہا ہے اس لیے آپ اپنے فریض ادا کرنے پہ زور دیں یا یوہر مدثر اے اوڑھے لپیٹنے والے اب خواب راحت کو چھوڑ دو کم اٹھو فن سر ڈراؤ لوگوں کو رب کا مشرقین کے شرک کو تباہ کرنے کے لیے اپنے رب کی بڑائی بیان کرو وسیع بک فتح وسیع بکا فتحر ہوگ جینٹل کے رہو صاف ستھرے کپڑے پہن کے بے شک ان کے مقابلے میں آ کر کے چلو مشرقین کو جلانا ہے اور اپنے رب کی توحید بیان کرنی ہے اور سیاح کا فتح اپنے آمال اتنے ستھرے رکھو کہ لوگوں میں رشک پیدا ہو جائے رج سفہ جو ہر قسم کی شر کی پلیدی جو ہے اس کو اپنے نزدیک نہ آنے دو جب آپ اتنے سترے اجلے وجود اور کپڑوں کے ساتھ کام کریں گے تو دل کے اندر خیال آئے گا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں یہ خیال دل میں نہ لانا یوں سمجھنا کہ اللہ کی توفیق سے مجھ سے یہ کام لیا جا رہا ہے بلا تمن اور کسی پہ احسان نہ جتلانا اس حال میں کہ تو سمجھے میں بہت زیادہ کام کر رہا ہوں تب تک صرف خود اللہ کا تجھ پہ احسان ہے کہ یہ کام تجھ سے لے رہا ہے والے رب کا بس اپنے رب کی خاطر جو ہے نا اپنے آپ کو چل کے رکھو فیضا نوکرا فن نا جب کھٹکا کیا جائے گا سور میں یہ دن بڑا مشکل ہوگا کافروں پر یہ آسان نہیں زرنی ہٹ جانا ومن اور اس سے ہٹ جا جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا ہے من خلق تو وہی در جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہی اکیلا اللہ سے خلق تو سے حال ہے یا وہی دن ہے اس کا نام وحید ہے یا اس کا لقب یہ ہے کہ فاحد اللہ شریک ہے دنیا میں اور یہ خود اللہ کی ذات سے حال ہے خلقت تو وحیدن جس کو اکیلے میں نے پیدا کیا مجل تو لہو مالم دودا اور بنایا ہے ہم نے اس کے لیے لمبا چوڑا مال اور بیٹے بھی اس کے اس کے فیصلے کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں وہ محت تو اور بچھا دیا ہے ہم نے اس کے لیے دولت کو تمہیدا ہمیشہ کے لیے لمبا کر تما رکھتا ہے کہ میں اور بھی اس کو دوں کل ہر گز نہیں وہ ہم نے پہلے بھی جو کچھ دیا ہے تو ہماری آیات کے ساتھ جان بوجھ کر اند کرتا ہے سہودا میں چڑھاؤں گا اس کو مصیبت کے بڑے پہاڑ پر انہوں فکارا کیوں قرآن کے متعلق گندہ سوچ سوچتا ہے وقدرہ پھر تجویزیں پیش کرتا ہے فقوتلا اللہ اس کو تباہ کرے کی فقت کس طرح وہ اندازہ لگاتا ہے پھر یہ بھی سنو تاکہ وہ ذکر کوتلا کیفت پھر اس کو کہو کہ اللہ تمہیں غارت کرے کی فاقت کس طرح گندے سوچ سوچ کے تجویزیں پیش کرتا ہے قرآن مٹانے کی سما نہ پھر دوبارہ متوجہ نظر ثانی کرتا ہے سما ابسا پھر ماتھے پر تیلڑی چڑھاتا ہے و بسارا اور منہ کوڑا کرتا ہے سما ادبارہ پھر پیٹ لیتا ہے وہ تک کر آ کر کے چلا جاتا ہے اور آخری فیصلہ یہ کرتا ہے بکواس کا انہ سے یو یوسر یہ قرآن تو میرا جادو ہے یوسر جو پہلے لوگوں سے منقول ہے ان ہزا اللہ قول البشر بس ایک بندے کسی کی گپ ہے یہ اور کچھ نہیں سر اس یہ سکا دے ہم اس کو جہنم میں اور کوئی کیا جانے کہ وہ سقر کیا چیز ہے لا تب کی ولا تو نہ وہ باقی کچھ بھی رہنے دیتا ہے ولا تذر اور نہ کپ کترا کو چھوڑتا ہے لب واحط البشر بھون ڈالنے والی ہے بندے کے چمڑے کو جہنم پھر انی فرشتے ہو گے دار ہوگے اور نہیں بنایا ہم نے انتظام کرنے والا جہنم کا مگر فرشتوں کو ہما جاننا ہم؟ یہ جو ہم نے انیس کی گنتی کی ہے نا یہ مشرقین کے لیے اور زحمت بن گئی ہے ان کے بگڑنے کا ایک اور طریقہ بھی ہم نے لگا دیا ہے کہ انی فرشتے جنم کو قابو کریں گے اللہ فتنا تل لذینا یہ کافروں کے لیے اور فتنہ ہے کافروں کے لیے تو فتنہ ہے ابست کے الزین اور تاکہ یقین کر لیں وہ جو اپنی کتابوں کے موافق پا کر اوت کتاب والوں کو یقین آ جائے اور ایماندار جو ہیں ایمان کی تصدیق میں زیادہ ہو جائیں بلا یار تاب بزی نہ اور نہ شک میں پڑھے اوت الکتاب والے اور نہ ایماندار یعنی اللہ نے دو تجویزیں کی انی فرشتے کا نام لے کر کے جہنم کو قابو کریں گے یہ کافروں کے لیے تو فتنہ مگر اوت الکتاب اور مومنوں کے لیے یقین دھیان ہے معلوم ہوا عطل کتاب والے مومنون ایک کھاتے میں اللہ نے رکھے ہیں اور کافروں کو الگ رکھا ہے وہ اپنی اپنے نبی کی کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ بھی مومن ہیں اور ہمارے نبی پر ایمان رکھنے والے وہ بھی مومن ہیں اتنا ان کے درمیان یہ لگا اور ربط رکھا ہے کہ کافروں کو الگ بیان کیا مومنین اور اوتر کتاب والوں کو الگ بیان کیا بولے یقور منافق لوگ کہیں اور کافر دونوں مل کے ماضا اراد اللہ بحاضا مسلح اللہ کا یہ کیا ارادہ ہے کہ انی فرشتے کا ذکر کرتا ہے یعنی منافق اور کافر جب وہ تو بگڑ جائیں گے اور اوت کتاب والے اور مومر آپس میں سمجھ جائیں گے کزال شاخی من شاخ جنور درب کا فرشتے جو ہم وڑا لشکر ہیں وہ بڑا لشکر لشکر کو جانتا تو کوئی نہیں مگر ہم نے امتحان کے لیے کالا کا کرنے کے لیے ذہنی کرانے کے لیے ہم نے انہیں کا ذکر کر دیا کرشر یا اس کی آگ جو ہے نا یہ تو ایک نصیحت ہے بشر کے لیے اس کو یاد کر کے سنبھل جائیں کل کب کتن نہیں نصیحت حاصل یہ لوگ نہیں کرتے مجھے چاند کی قسم ہے اور رات کی قسم ہے جب وہ پیٹ پھیر کے جاتی ہے اور صبح کی قسم ہے جب وہ پوری آن بان سان کے آتا ہے انہ دل کو بر یہ جہنم جو ہے بہت بڑے خدا کے کہر میں سے ایک کہر ہے نذیر بشر یہ ڈرانے والا ہے انسان کو یعنی وسلے اس آدمی کے جس کو چاہتا ہے تم میں سے کہ این یتقدم تقدم آؤ یہ آگے آ کے مان لے یا پیچھے ہٹ کے انکار کر لے کلو نفس بما دماغ کا جی بندھا صحابر مگر دائیں یعنی بابرکت لوگ جنات میں ہوں گے پوچھیں گے مجرمین سے ہے بھائی بتاؤ ماشاء اللہ فی سکر جہنم میں کیسے آئے ہو تم تو بڑے بادشاہ تھے تم تو کہتے تھے اکابرین جدھر جائیں گے ہم بھی ادھر جائیں گے جو کچھ سچ ہے تو یہی اکابرین کی بات میں ہے حجر نا الحانہ یہاں کیسے کیا اکابرین یہاں جن میں پہنچ گئے ہیں تمہارے تم کیسے آئے ہو لم نقو من المسلی یار ہم محدودین نہیں تھے ہم تھے مشرک من جنس المسلمین قواعب الرحمان کا یہی بیان ہے لم نقمن المسلمین اے مصببین اے موعدین ہم توحید کے دشمن دشمن تھے ولم نقم نتم المسکین اور سارا مال حرب کر کے ٹھگی کر کے بٹور بٹار کے جمع کرتے تھے اور مسکین آدمیوں کو دینے کے اوپر ہم کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے دو وَكُنَّا ہمیشہ دین -توحید کے خلاف شبہات ڈالتے تھے کن دین اور ہم دن قیامت کی بالکل تقزیم کرتے تھے حتہ کے آگے ہمارے پاس موت اللہ فرماتے فما تنف شفات ال اس کے لیے نہ کوئی سفارشی ان کے لیے نہ کسی سفارش کرنی ہے فما الحم عز کرتے کیا ہو گیا ان کو کہ یہ قرآن سے اراد کرتے ہیں گویا کے یہ گدھے ہیں اے سارے کھوتر کٹے ہو مستنفرہ جو بھاگ رہے ہیں مفرور ہیں فرت من کسورہ یہ بھاگ رہے ہیں شیر کو دیکھ کر بل یوری دکل نبرے منہم بلکہ ارادہ کرے گا ہر بندہ ان میں سے یہ چاہے گا کہ ستےشن اس کو کھلی کتاب ملے یہ تھا سو فن کھلی کتاب مل جائے اللہ ہر کس نے بل خاف یہ آخر سے ڈرتے ہی نہیں ہیں خلّہ یہ قرآن پاک تو نرا نصیحت ہے فمن شاہ زکارا جس کی مرضی چاہے وہ اس کو یاد کرے اما یس الا اللہ یش اللہ اور نہیں وہ یاد کریں گے اللہ کو توحید کو مگر اللہ ہی چاہے تو سب کچھ ہوگا ہوا احلوا ہوفر وہ تقوی والے کا بھی گھڑ کرتا ہے اللہ پاک اور دوسروں کو مواخذہ نہ کرنے والوں کو بھی معاف کرتا ہے اللہ پاک